فارئ. بسم الله الرحمن اول کتاب وسایا وسایا وسیعت کی جمع اور وسیعت سے مراد آدمی کے وہ معاملات ہیں جن کا اس کی زندگی سے نہیں بلکہ ماں بادل موت سے تعلق ہو آدمی کے وہ معاملات جن کا اس کی زندگی سے نہیں بلکہ مابادل الموت سے تعلق ہو <تصفح> وصیت کی کئی قسمیں بھی ہیں فرض اور واجب بھی ہے مستحب بھی ہے مباح بھی ہے مکرو بھی ہے اگر آدمی کے اوپر کوئی قرضہ ہے یا آدمی کے پاس کسی کی امانت ہے تو ادائے قرض سے متعلق یا امانت کی واپسی سے متعلق وصیت کرنی واجب ہے سمجھے نی اگر آدمی پر قرضہ ہے یا آدمی کے پاس کسی کی امانت ہے تو اگر وہ زندگی میں اپنی قرض نہیں ادا کر پایا یا امانت کے واپسی کی شکل نہیں بن پائی تو ایسی صورت میں قرض کی ادائیگی کے لیے اسی طریقے سے امانت کی واپسی کے لیے وسیعت کرنی واجب ہے لکھنا مستحب ہے وسیعت نامہ لکھوانا یا لکھنا وہ مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن وسیعت کرنی واجب ہے بابو ماجا فیما یا امروبی من وسیعتی ان انادش کا بیان جو آئے ہیں اس وسیعت کے سلسلے میں جس کا وہ حکم کرتا ہے کون حکم کرتا ہے جس کا وہ حکم کرتا ہے کون حکم کرتا ہے تو ہمار جا کوئی ہے ہی نہیں تو اس نسخے میں تو یہی ہے فیما یا امور بھی اور بعد نسخوں میں ہے فیما یو امرو بھی مجبور وہ زیادہ واضح ہے کیونکہ یا مرو معروف پڑھنے کی صورت میں فائل مقدر ماننا پڑتا ہے اور مجھور پڑھنے کی صورت میں نہیں تو ان احادیث کا بیان جو آئی ہے اس وصیت کے سلسلے میں جس کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق و امر ان مسلم ان لہو شعل یوسی فی ہی یا یوسا فی ہی یا بی تو اللہ یہ ماں لسا کے معنی میں حرف نفی ہے اور حق و بضاف امرا ان مسلم صفت اول لہو خبر مقدم شی الموصوف یوسافی ہی یہ جملہ شع ان کی صفت شع الموصوف اپنی صفت سے مل کر لہو خبر مقدم کا مد مخر اور لہو خبر مقدم اپنے مد مخر سے مل کر کے ان کی دوسری صفت اور یہ بھی تو یہ تیسری صفت موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر حقوں کا مضافل اور حق و اپنے مضافرے سے مل کر ماں کا اسم اور حسف اسنا کے بعد وہ وسیعت یہ ماں کی خبر ہے ترجمہ سنیے نہیں حق حق کا یہ کو میں نے مناسب ہوگا نہیں مناسب ہے کسی ایسے مسلمان شخص کو جس کے پاس کوئی قابل وسیعت چیز ہو ایسی چیز ہو جس کی وصیت کی جاتی ہے جو دو رات بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود ہو <تصفح> نہیں مناسب ہے کسی ایسے مسلمان شخص کو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو قابل وسیعت ہو جو رات جو دو رات گزارے مگر اس حال میں کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وسیعت موجود ہو تو وسیعتن مکتوبتن ایک تو وسیعت ہو اور وہ وسیعت لکھی ہوئی ہو پہلا جز بعد صورتوں میں یعنی وسیعت بعد صورتوں میں تو واجب ہے لیکن کتابت یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے پڑھیے ما تارکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارن ولا درہمن ولا بحیرن ولا شاطن ولا اوسا بشعین نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور نہ درام نہ اونٹ نہ بکری اور نہ کسی چیز کی وسیعت کی آخری جملہ ہے ولا اوسا بشعین آپ سافرت نے کسی بھی چیز کی وصیت نہیں کی تو کسی چیز سے مراد ہے مال اور خلافت نہ کسی کے لیے مال کی وصیت کی اور نہ کسی کے لیے خلافت کی وصیت کی باخلا شیعہ کے کیا کہ حضرت علی کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی تو یہ ہے کہ آپ نے مال یا خلافت کسی چیز کی وسیعت نہیں کی سمجھے گا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کے لیے وسیعت کی وسیعت کے معنی نصیحت کے جاتے اس لیے کہ وسیعت کا نفاذ آدمی کی وصیت کا نفاذ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے سمجھے جی؟ تو اگر وہ اشتراعی معنی لئے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کتاب اللہ پر اپنے مرنے کے بعد کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی کبھی جب تک زندہ ہو تب تک جو موج مستی کر لو کتاب اللہ کی طرف نہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو کتاب اللہ پر عمل کرنا یہاں وسیعت نصیحت کے معنی میں ہے سمجھ نہیں تو کتاب اللہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی وصیت بمانا نصیحت کی اور اپنے اہل بیت کا خیال رکھنے کی ان کے مرتبے کا خیال رکھنے کی آپ نے وصیت فرمائی اسی طریقے سے اخراج الیہود من جزید العرب کی آپ نے وصیت کہ ان خدیثوں کو نکال دینا اب شروع میں آئیے آپ نے دینار اور درہم کی وصیت نہیں کی تو آپ کے پاس دینار درہم تھا ہی کہاں وفات سے پہلے چھ یا سات دینار آپ کے پاس تھے وہ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ یہ علی کو پہنچا دو علی کو پہنچا دو کہ یہ اس کو صدقہ کر دے جہاں تک سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اونٹ تھے چھ ساتھ جو بھی رہے اور بیس دودھاری بکریاں تھیں مدینہ کے اطراف میں جن کو وہ چراگاہ میں رہتی تھیں اور وہاں سے ان کا دودھ نکال کر کے لایا جاتا تھا اسی طریقے سے سات بکریاں بھی تھیں یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس اونٹ تھے اور اسی طریقے سے یا اونٹنیاں اور بکریاں تھیں یہ فقراء صحابہ اور اسی طریقے سے اصحاب صفا کے لیے آپ نے وقف فرما دی تھی اسی طریقے سے خیبر میں اور فدق کی کچھ زمینیں بھی تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر اور ان کے مسالے پر خرچ کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا آپ نے اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں باقی رکھا تھا پڑھئے. <تصفح> بھشت پہ عام ابن صاد اپنے والد حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مرزا مہاراجن اشفا فی وہ ایسے بیمار ہوئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے وہ ایسے بیمار ہوئے کہ قریب المرگ ہو گئے فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا یہود و لوٹنا اور آدھا عادل مریضہ یہود ایادتن اس کے ماننے تیمارداری کرنا مزاج پرسی کرنا تو اللہ کے رسول علیہ وسلم ان کے عیادت کو کے لئے آئے فق تو میرے والد ابن صاحب اوقاص نے فرمایا اللہ کے رسول ان نلی مالن کثیرتن میرے پاس بہت سارا مال ہے وہ علیہ سا اللہ ابنتی اور نہیں وارث ہے میرا کوئی بھی اصحاب الفروض میں سے سوائے میری ایک بیٹی کے تو وارث آپ تو سراجی پڑ چکے ہیں نا درجہ بدرجہ وارث کی تو کئی قسمیں پہلے نمبر پر اصحاب الفروض دوسرے نمبر پر اصبا نسبی تیسرے نمبر پر اصب صحبی میں سراجی نہیں سنا رہا ہوں تھوڑا سا انتظار کرا رہا ہوں تو یہاں جو نفی کی ہے وہ صاحب فرض وارث کی نفی ہے کہ صاحب فرض وارث میری صرف ایک بیٹی ہے اسبہ کی نفی نہیں ہے جیسے کہ اگلے لفظ سے معلوم ہوگا اور نئی وارث ہے میرا کوئی اساب الفرور میں سے سوائے میری ایک بیٹی کے اور جب تنہا بیٹی ہو تو آپ نے اس کا حصہ کیا پڑھا ہے نس سب دقا تو کیا میں دو سولوس صدقہ کر دوں کیا میں دو سولوس صدقہ کر دوں کا آپ نے فرمایا نہیں قال فبیش تو آدھا قال اللہ کہ آدھا بھی نہیں قال فبیس سولوس صدقہ کر دو سولو صدقہ کرنے کے بعد بھی تو دو سولوس مسئلہ جو نس سے زائد ہیں بیٹی کے لیے تالا اصولا ٹھیک ہے سولو صدقہ کر دو تصاد پلو ٹھیک ہے سولو صدقہ کر دو ویسے اصلو کثیر سلوس بھی زیادہ ہے اب آگے بجے آپ ان کا انت رکا ورا سطح کا خیرمتم عالت بے شک یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت نسبت اس کے کہ انہیں تم چھوڑ جاؤ محتاج یا تکف ففون ناس کہ وہ لوگوں کف میں ہتھیلی یا ففون ناس کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دے دو اللہ کے نام پر بے شک یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو غنی اور مالدار چھوڑ جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے تو آپ نے کیا فرمایا ان کا انت روکا وارا کا یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ اپنے وارثوں کو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی اصابل فروز میں سے تو صرف بیٹی ہی تھے یہ نہیں کہ بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا بس یہ کہ وہ اصابل فروز میں سے تو ایک بیٹی تھی اس کے علاوہ عصوبت کے طور اسبا کے طور پر ان کے اور وارث تھے وراثت کا فرمایا وہ ان نقا لن تن نفقتن نفا قطن اللہ اور بے شک نہیں خرچ کرتے ہو تم کچھ مگر اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے حت تلقمتا تدفوہ علافی عمر رتیقہ یہاں تک کہ اس لکما پر بھی کہ جو لقما تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے آدمی جو ہے رائت محبت کے اندر کوئی لقما اٹھا کر وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے لیکن نہیں نہیں میرے ہاتھ سے کھاؤ بیٹی جان وا تو حسد نصب بھی ہوتا ہے نہیں ہسد نفس بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو لکما تم اپنی بیوی پر دیتے ہو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ اس لکمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو پلتو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اتا خلف انہجرتی ایسا لگتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنی ہجرت سے کیا مطلب اصل میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی آدمی کسی جگہ سے کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جب جا بچتا ہے تو اس دوسری جگہ کو محاجر کہتے ہیں جیم کے فتح کے ساتھ آدمی کسی جگہ کو چھوڑ کر جب دوسری جگہ جا بجتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مہاجر جیسے جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو مدینہ نہیں جس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے جس جگہ کی ایک جگہ کو چھوڑ کر جس جگہ جا بسے وہ ہے مہاجر <coughs> تو جو لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کے لیے مدینہ کیا ہوا مہاجر اب آدمی اگر اپنے اختیار سے مہاجر کو چھوڑ کر چاہے پہلی جگہ چلا جائے یا کسی اور جگہ چلا جائے ہر مہاجر کو اس نے چھوڑ دیا تو اس کے ہجرت کا جو اجر و ثواب تھا وہ باطل ہو جائے گا تو یہ جو ہے ہجرت کی تھی مدینہ پھر آپ کے ساتھ گئے تھے حج میں حج اور وہاں حجت الوا میں یہ بیمار پڑ گئے تھے زیادہ یہاں تک کہ اپنی زندگی سے مایوسی ہونے لگی تو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں مکہ ہی میں مر جاؤں اپنے مہاجر مدینہ کو چھوڑ کر کے اور میری ہجرت کا ثواب جو ہے باطل ہو جائے آیا سمجھ میں نہیں ہجرت سے پیچھے رہ جانے کا یہ مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں مکہ ہی میں مر جاؤں اور ایسی صورت کے اندر میرا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب باطل ہو جائے یا رسول اتخل لف ان ہجرتی یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان تخلیف بعدی اگر تم میرے بعد رہو گے چاہے یہاں مکہ میں یا وہاں اپنے مہاجر پہنچ کر فتح عمل و املن توری دبھی اور جو بھی تم ایسا عمل کرو گے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو گے تو لا تزداد اللہ رف آتن و تو نہیں ترقی کرو گے اس عمل کی وجہ سے مگر مرتبے اور بلندی میں لا اللہ ان تکلیف امید ہے کہ اگر تم میرے بعد رہو گے یا لا کا ان تخلیق ان کے آنو امید ہے کہ تم میرے بعد رہو گے یہاں تک کہ نفع اٹھائیں گے تم سے کچھ لوگ دین اور ایمان کی باتیں سیکھ کر و ضربا آخرون اور ضرر اٹھائیں گے تم سے دوسرے لوگ یعنی افارکال اللہ صحابی ہجرت ہوں ولا ترد ہوں اللہ آکابی اللہ میرے اصحاب کی حجرت کو پوری فرما اور ان کو ان کے ایڈیوں کے بل نہ لوٹا یعنی مطلب یہ کہ انہیں ان کے مہاجر ہی میں پہنچا دیجیے آج سلا کی دعا قبول ہوئی سو فیصد کہ وہ اچھے ہو کر مکہ سے مدینہ یعنی اپنے مہاجر میں پہنچ گئے اور آج سر سلم کی کے بعد چالیس سال تک زندہ رہے عراق کے گورنر بھی ہوئے لاکن نلباس سعید البن خلتا لیکن قابل افسوس لیکن باعث لیکن قابل افسوس شہید نے خولا لیکن قابل افسوس شہید نے خولا حدیث پوری ہوگی اب آگے جو لفظ ہے یارسی لہو رسول اللہ اسراء سلم ان ماتا بھی مکا ان بیمکتا یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے یہ مدرج المتن ہے سمجھے آپ نے ادراج کی تین قسمیں پڑھی ہیں نا کہ راوی اپنا یا کسی کا قول حدیث میں شامل کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مدرج کہتے ہیں وہ کبھی حدیث کی ابتدا میں کبھی حدیث کے وسط میں کبھی حدیث کے آخر میں تو یہ آخر میں مدرج ہے اور یہ ادراج کس کی طرف سے آیا ہے حدیث کی صنعت کے اندر ایک راوی ہے زہری تو بعد نے تو یہ کہا کہ یہ ادراج زہری کی طرف سے ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں بلکہ راوی حدیث خود صادب ابن ابھی وقاص کی طرف سے ہے. کہتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا لاکن باعث سعید ابن خولہ لیکن قابل افسوس سعید ابن خولہ قابل افسوس بیچارہ سعید ابن خولہ ہے تو کہتے ہیں کہ یارسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رحم ظاہر کر رہے تھے ترس کھا رہے تھے ہوا کیا تھا بات تو یہ کہتے ہیں کہ سعید دن خولہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہی, ہی نہیں کی تھی تو ہجرت کے ثواب سے وہ محروم رہے اس لیے آپ ان کے حال پر ترس کھا رہے تھے کہ قابل افسوں سے بےچارہ سمجھے نا بعد نے کہا کہ نہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی لیکن پھر جو ہے حجرت الوضا کے موقع پر وہ وہاں مکہ گئے اور وہاں بیمار ہوئے وہیں انتقال ہو گیا وہیں انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے آپ ان کے حال پر افسوس کر رہے تھے ترس کھا رہے تھے ان کے حال پر اللہ کے رسول وسلم اس وجہ سے کہ وہ مکہ میں مر گئے تھے پڑھی باقوں کی فضل صدقات کی صحبتی ومیقال مسدد قال انت کنا عطل واحد ابن زیاد قال انت کنا عفارت من بعطای نبي صراحة عن نبي صراحة ابن جلیر عن ابي حلیر ترقی اللہ جعل عنہ عنہ وعکم قال قائم ادلنا سول اللہ سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لئے صدقاتی مقلح. قال انت صدق وانت صحیب حریف زہم للمقاورت صدقات ولا کن حتى الى بلق حسن حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ایوش صداقتی اخبل کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے کا آپ نے فرمایا انت صدقہ و انت صحیح ہو افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو تم تندرست ہو کھاتے پیتے ہو تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے ہری سن مال کی تمہیں تما اور حرص ہو کاہے تمل البقاء ابھی باقی اور زندہ رہنے کی تم امید رکھتے ہو وہ تخشل اور خرچ کر ڈالنے کی صورت میں آئندہ محتاج ہو جانے کا اندیشہ رکھتے ہو تو اس وقت صدقہ کرنا یہ زیادہ نفع بخش ہے کہ جب تمہیں خود جو ہے مال کی ضرورت ہے مال کی تما بھی ہے اور اگر نہیں رہا چونکہ آئندہ ابھی زیادہ دنوں تک زندہ رہنے کی امید ہے پھر کہاں سے کھائیں گے یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود تم صدقہ کا خیرات کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا آپ نے فرمایا افضل متحدہ محدود ہے یعنی افضل سادہ ان سب افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ تم صحیح اور تندرست ہو مال کی ہرس رکھنے والے ہو اور ابھی باقی اور زندہ رہنے کی امید رکھتے ہو اور مال ختم ہو جانے کی صورت میں فقر اور کا اندیشہ رکھتے ہو والا تم ہی اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرو حتیٰ ادا بالاغت ہلکم یہاں تک کہ جب روح حلق میں اٹک جائے یہاں تک کہ جب روح حلق میں اٹک جائے بولتا اس وقت کہنے لگو لف ل کو اتنا دے دینا فلاں کو اتنا دے دینا ہاں ہاں اب سانس اٹک رہی ہے نا ہاں حالانکہ قد کا نا لف جب اس حال میں تم پہنچ گئے تو اب تو وہ تمہارا مال تمہارا نہیں رہا وہ تو فلاں باز کا ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ کا یقیناً یہ بات کی آدمی اپنی حیات اور صحت کی حالت میں صدقہ کرے ایک درہم یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے قیمت ہم سطف کریں انما ولي يرضي الله تعالى عنه عن قد لو ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يعملون الصالحات لاينذيرنا ذلك ثم احضرهم النور في ظلمات المصيه فدنى فكان يقول من نار طالوا وقال انهم يذهبون الى نار العذاب الشديد وصاب حتى قال ذلك فوز عظيم حضرت شاہ ابن حوشب کہتے ہیں کہ ابو حرحرا نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجولہ لایامالو والما راتو علما اس کا عزا اب رجول پر ہے کی مر یا عورت لا بطاعت اللہ تین حسنت اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہتے ہیں ساٹھ ساٹھ سال تک سما یا گرو یہ ساٹھ کی قید یہ تو اتفاقی ہے پھر ہاں پھر دونوں کو موت آنے لگتی ہے فیودارانی فی وسیعت تو وسیعت میں وارثوں کو زرڑ پہنچاتے ہیں غیر وارث کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کی وسیعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھے جس سے وارثوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ زرڑ پہنچاتے ہیں وسیعت کے سلسلے میں فتجیب جس کی وجہ سے دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے کالا کہتے وقارا علیہ ابو ہرتا منہا اور ابو ہررا نے مجھے پڑھ کر سنایا یہاں سے بمباد وسیعتی یوسا بیا اوردین رئی رمودار یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے الفوز القبیر تک <تصفح> <تصفح> کالا ابوداؤ ابوداؤ کہتے ہیں حاضہ یعنی الش ابن جاویر جدو نصر ابن علی اوپر سند میں آیا تھا نا کالا نسر ابن علی عہدانی کالاسن وجا تو نصر ابن علی کس سے روایت کرتے ہیں اشعش ابن جابر سے تو امام ابو داؤد یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اشاس ابن جابر نصر ابن علی کے شیخ اور استاد ہی نہیں ہیں بلکہ نصر ابن علی کے نانا ہے سند میں آیا نا قال نصر ابن علی الحدانی قال حدثنا اشاص ابن جابر تو اشاس ابن جابر نصر ابن علی کے شیخ تو ہوئے ہی لیکن امام اباؤد رشتہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ صرف شیخی نہیں تھے بلکہ ان کے نانا بھی تھے ابوداؤ کہتے کہ یہ یعنی اشاس ابن جابر نصر ابن علی کے نانا تھے جد کسی کہتے آدمی کے اصل بعید کو اگر باپ کے واسطے سے ہو تو اس کو دادا کہتے ماں کے واسطے سے ہو تو نانا کہتے ہیں اب نے ستر لکھا ہو نا لے امی ہی پڑھئے. وقال ماذا في الزقول في الوصالة ومه قال حزتنا حزر بن علي قال حزتنا عفو عفو الرحمن المغريب قال حزتنا سعيد بن أبي أيض وعفو ريد الله إن أبي جعفر عمسان إن أبي ساله من جيشانين على منه على ميكة نضي الله تعالى عنه وعفو أنه قال قال لرسول الله إن شاء الله عليك شلق لأبرد أذن إني أراك ضعيفا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول سے آسر نے فرمایا یا آباز انی ارا کا ضائفن اے ابوذہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں وہ انی اہب بلا کا ماں اہب بولے اب آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تو وہ کسی بدھاہی پر نہ محمول کرنا اصل بات یہ کہ میں تو تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں لیکن کیا کروں تمہارا حال ایسا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں خیر خانہ مشورہ دیتا ہوں کہ فلاں اللہ اس نین تا یا تا امرو امارت سے امیر بننا پہلے نہیں لا تا امر نون ستیلا لگا دیا لا تا مرنا سمجھے نا تا یا تا سے پھیلے نہیں کیا ہوا لا امر پھر آخر میں نون سکیلا لگا لا عمر فلا تا امرا اللہ اس نے بس کبھی دو آدمیوں پر بھی تم امیر نہ بننا چل جائے گی زیادہ آدمیوں پر دوسری نصیحت ولا یتیم کسی یتیم کے مال کا ولی اور سرپرست نہ بننا کسی یتیم کے مال کا ولی اور سرپرست نہ بننا اور وجہ یہی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکو گے انی اراکا دو اچھا بخاری وغیرہ کی روایت میں سعید عمل خولہ کے بجائے ساتھ عمل خولہ یہ تو بہت ہوتا ہے راجیوں کے نام میں اختلاف نسل میں دی